محرم الحرام حرم میں سے حرام مہینوں میں سے اور حرام مہینے چار ہیں حرم اور رجب اور ان مہینوں میں اللہ نے حکم دیا فلاح تزمفی نہ ہو سکوں اپنے نفس پر ظلم مت کرو تو حرم الحرام کے مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کریں ظلم سے بچیں اور ظلم کیا جاتا ہے اپنے نفس کے دو طریقوں سے یا تو فرض کو چھوڑنے سے یعنی گناہ کرنے سے معصیت کرنے سے معیشت دو طریقے سے ہوتی ہے نف پہ ظلم ہوتا ہے معصیت سے معصیت دو طریقے سے ہوتی ہے یا تو فرض کو چھوڑنے سے یا محرمات کا ارتقاب کرنے سے یا ظلم ہوتا ہے ان دونوں اپنے آپ کو محرمات سے بچاؤ اور سب سے بڑا سب سے بڑا محرم کیا ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہے ان شرک الغ تو سرک سے بچیں ان خاص چار مہینوں میں اور جس نے اپنے آپ کو محرمات سے شرک بدال سے بچایا ان چار مہینوں میں پورا سال بچ سکتا ہے کہ نہیں تو چار محرم جو مہینے ہیں حرام کے جو مہینے ہیں چار مہینے جو حرام مہینے ہیں کیوں حرام ہیں اپنے اوپر ظلم نہ کریں ظلم تو کرنا پورے سال میں حرام ہے ان چار میں تقید اس لیے ہے تاکہ ہمارے لیے ایک تربیت ہو ٹریننگ ہو جو چار مہینے اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کر سکتا ہے اپنے نفس پہ ظلم کرنے سے رک سکتا ہے تو پھر باقی آٹھ مہینے نہیں کر سکتا وہ کیا کر سکتا ہے تو یہ ایک, ایک تربیتی پروگرام ہے تربیتی کورس ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے فضل و کرم سے اپنے پیاروں کو اس لیے حکم دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں اپنے رب کے نزدیک حاصل کر لیں اہل بدایت کیا کرتے ہیں نسونت اور جماعت کے جو مخالفین ہیں الٹا چلتے ہیں محرم حرام کو روزہ نہیں رکھنا سبیلیں چلنی ہیں سبیلیں چلاتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں یا قبرستان کے خاص زیارت کرتے ہیں یہ بدعات اور خرافات ہے اور آخر میں رہ گئی بات حسین علیہ السلات حسین رول عنہ کہ وفات اور ان کی شہادت اور کربلا کا سانحہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی حکمت ہے کہ سانحہ کربلا بھی دس محرم کو ہی ہوا عشور کا دن ہوا سبحان اللہ لیکن روزہ رکھنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کیونکہ سیدین حسین عنہ بھی عشور کا روزہ رکھتے تھے سبحان اللہ اپنی زندگی میں تو وفات کے بعد یہ روزہ کس طریقے سے ان کی وجہ سے ہونا تھا یا ان کی شہادت کی وجہ سے ہونا تھا تو عشور کے دن کا تعلق ثانح کرب سے نہیں ہے نہ ہی سید حسین علانوں کی شہادت سے ہے بلکہ من علیہ سات و السلام اور بن اسرائیل کی نجات اور ان کی حفاظت سے اس دن کا تعلق ہے اور مسلمان اس دن ماتم نہیں کرتے جیسے کہ روافض کرتے ہیں روافض ماتم کرتے ہیں اپنا کوڑے مارتے ہیں خون بہاتے ہیں کہتے یہ ہم محبت کرتے ہیں یہ اظہار محبت ہے اہل بیت کے لیے اور خاصتا خصوصی طور پر حسین عنہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اگر محبت کرتے تو اس دن حسین و عنہ کی اتباع کرتے اسی دن حسین اللہ کبھی بھی اپنا کبھی کوڑے مارے وہ کیسے کوڑے مارتے کون سی بات ہے اچھا ان کے بعد میں آنے والے جو صحابہ موجود تھے ہجری میں 61 اور ہوئی یہ چالیس سال کوئی صحابی نہیں تھا کیا آل بیت صحابی تھے کہ نہیں عبداللہ بن عباس موجود ہیں اور دیگر صاحبہ بھی موجود ہیں کیا کسی نے ایک دن بھی ماتم کیا ماتم نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کیونکہ مشروع ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیام الحسن فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو نوحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیام الحسن لانت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو میت پر نوحہ کرتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں یا اپنی گربان پھاڑتے ہیں ایسے لوگ ملعون ہیں اور یہ لوگ دین سمجھ کر اعلی بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ماتم کرتے ہیں جو کہ گمراہی غلالت اور بدایت ہے اور ہر بجرت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹکانہ جو ہے وہ جہنم ہے الغرض عاشور کا دن کا روزہ مصنون ہے اور ہم یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیام وسلم نے حکم دیا ہے اور مہ علیہ اللہ صلاح سلام نجات دی ہے بن سری کو بھی نجات دی ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ کرتے ہوئے اگر یہ ثبوت بھی نہ ہوتا یہ دلیل نہ ہوتی روز رکھنے کے ہم روزہ بھی نہ رکھتے ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت بغیر ثبوت کے ثابت نہیں ہوتی خوشی منانا غم منانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے اور جو خوشی مناتے ہیں نواصب وہ بھی گمراہ ہے جو غمی مناتے ہیں اور ماتم کرتے وہ بھی گمراہ ہیں اور نجات پانے والے کون ہیں السنت والجماعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیمرسلم کی صحیح اتباع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا دعاغ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی صالحینک رحمت پر پر چلنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے واللہ اور اللّہ علم سبحان وحمد کشد اللہ اللہ